أما عاطعت فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ممين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا اللہ ہر قسم کی حمد و صناح تعریف تمجید تقدیس عثمالک الملک رب العزت وہ لا شریف کو لائق ہے کہ جو سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اس نے خود اپنی صفات اپنی کتاب پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ول اول آخرو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا جلد شاہ ہوا اس <تصفح> نے اپنی رحمت اور اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت ہماری رشت ہماری کامیابی ہماری فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام کا ایک ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس کی ابتدا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی جملہ اندیا نے علیہ السلام انسانوں کے سامنے سب سے اہم اور سب سے ضروری جو بات پیش کی ہے وہ ایمان باللہ ہے اللہ پر ایمان ہے اللہ کو سب لوگ ہی مانتے ہیں لیکن وہ ایمان جس پر آخرت کی نجات کا انحصار اور دار و مدار ہے وہ اللہ کی ذات کو اس کی صفات سمیت ماننا ہے صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا ماننے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں الفاظ جدا جدا ہو سکتے ہیں لیکن انکار نہیں اس بات کے ہمیں پھر سارے لوگوں کے ایمان کو قابل قبول قرار نہیں دیا اس کی وجہ اور اس کا سبب ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بات کو اللہ کی صفات سمیت نہیں مانتے تھے اور یہی سبق پڑھانے کے لیے یہی گتھی سلجھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس اور اس سے کم بیش اللہ نے انبیاء مبوس فرمائے الحمل تو سلام ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں بھی آخرت یہ یقین کر لیجیے کہ ایمان کے ہم پلہ اور ہم پایا کوئی دوسری چیز نہیں جب اس کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی چیز جسے ہم بہت بڑی خیال کرتے ہیں وہ بھی ہیچ ہو جاتی ہے اس سے نفرت ہو جاتی ہے وہ قابل تعریف نہیں رہتی جب یہ قیمتی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے تو پھر اس کائنات کا ایک اصول ہے ایک قانون ہے جو خود خال کائنات نے ہمیں دیا ہے اور وہ یہ ہے من ادعا فعل ہتلیل کہ جو کوئی کسی بات کا کسی چیز کا دعوی کرتا ہے اس سے اس کی دلیل مانگی جاتی ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دلیل دے اس کا ثبوت دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بارے میں جو دعوے فرمائے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کا ثبوت اور ان کی دلیل بھی مہیا فرما آئیے ذرا قرآن کو کھولتے ہیں سب سے پہلی سورت ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آتی ہے اس کی پہلی ہی آیت میں ایک بہت بڑا دعویٰ موجود ہے اللہ فرماتے ہیں الحمد رب العالمین الحمد یہ ایک دعوی ہے ایک اعلان ہے کہ جملہ قسم کی تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں جس قسم کی بھی ہو سکتی ہیں جب بھی کی جا سکتی ہیں الحمد وہ ساری ہی اللہ کے لیے ہیں ان سب کا سزاوار ان سب کا حقدار صرف اللہ ہے جل شاہ یہ ایک دعوی ہے اور ہمیں اس کا اقرار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کولو الحمدللہ رب العالمین اقرو الحمدللہ رب العالمین تم سب اقرار کر لو تم سب بباندے بہل یہ بات کہہ دو اعلان کر دو کہ جملہ قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں اس دعوے کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے کسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں موجود ہے رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے یہ جو کچھ ہے یہ اسی نے بنایا ہے بعض چیزیں ہمارے علم میں ہیں ہمیں نظر آتی ہیں اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کر ایک بڑی سے بڑی چیز تک اس کا خالق اللہ ہے اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے کوئی کچھ نہیں بنا سکتا بلکہ سب مخلوقات مل کر کچھ نہیں بنا سکتی یا اوہناس زور بابا سال فستا میں او لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا ہوش سے توجہ سے دھیان سے کان کھول کے اسے سن لینا اللہ فرما رہے ہیں یا ایو الناس بورے با پستا میں اولا لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے گوشے ہوش سے سن لو کان کھول کر سن لو ان لذی تدو ندولہ اللہ کے سیوا آسمانوں کی کوئی مخلوق ہو زمین میں بسنے والی ہو کسی اور جگہ ٹھکانا کرنے والی ہو جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے لئی اخلو کو زبان یہ ساری مخلوقات جمع ہو کر آ جائیں ہم انہیں قیامت تک زندگی دے دیں مہلت دے دیں موقع دے دیں <تصفح> یہ محنت شروع کر دیں کوشش شروع کر دیں لئی لکھ لوگوں زبان ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ سب مل کر بھی قیامت تک ایک مکھھی بھی نہیں بنا سکتے مکھی وہ یسلوب ہو مزوباب شعی مکھی بنانا تو در کنار اگر ہماری پیدا کی ہوئی کوئی مکھی ہماری بنائی ہوئی کوئی مکھی وہ یسلوب ہو مزوباب ان کی کسی چیز کا کوئی ذرہ لے کر ان سے چھین کر جھپٹا مار کر اور جائے یہ ساری مخلوقات اس کے پیچھے اڑ جائیں اس کے پیچھے لگ جائیں وہی یس لب ہوں مزاب سعید لا کے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ساری مخلوقات مل کر بھی اپنی چیز کا وہ ذرہ ہماری بنائی ہوئی مکھھی سے واپس چھڑا نہیں سکتے لاہ مطلوب یہ مانگنے والے جن سے مانگنے جا رہے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے اسی نے بنایا ہے سب کچھ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے اس نے نہ بنایا ہو جو اس کی پیدا کرتا نہ ہو اب بھی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو مزید ایک آیت سن لیجئے فرمایا ہاضا خلق اللہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے میں نے اپنی مخلوق تمہارے سامنے پیش کر دی ہے تم دیکھ رہے ہو کچھ مخلوق تمہارے سروں کے اوپر ہے کچھ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے کچھ تمہارے سامنے کچھ تمہارے پیچھے کچھ تائیں کچھ بائیں ہاں ذاخل یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے فارونی ما ذاخل کلین اگر کسی اور نے بھی کچھ بنایا ہے تو میں نے تو اپنی مخلوق پیش کر دی ہے ذرا وہ بھی میدان میں لائے اپنی مخلوق اور اپنی بنائی بھی کوئی چیز تو معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ جو اعلان فرمایا ہے دعویٰ کیا ہے الحمد ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں اس دعوے کا ثبوت یہ ہے رب العالمین کہ وہی اس ساری کائنات کا خالق ہے وہی اس ساری موجودات کا مالک ہے حکومت بھی اسی کی ہے تبارک نذیب یا الملک ملک بہوا علا کل شعی ان اسی کی حکومت ہے یہ ساری اسی کی سلطنت ہے حکم اسی کا چلتا ہے اس کائنات کا خالق بھی وہ موجودات کا مالک بھی وہ اور پھر اپنی ساری مخلوقات کا رازق بھی وہ رزق بھی وہی وہ دے رہا ہے ہم نے تو خواہ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رکھی ہے کہ مخلوق کو رزق ہم دیتے ہیں رازق اللہ ہے ومام فل اللہ ان اللہ رضا کو ذل کم وطل رازق اللہ کی ذات ہے کوئی رازق نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی روزی رسا نہیں <collaborate> بات یہ ہو رہی تھی کہ قانون ہے من ادعا علیہ الدلیل جو شخص دعوی کرتا ہے اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے دلیل مانگی جاتی ہے اس کے دعوے کے مطابق کہ اپنے دعوے کو ثابت کرو ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے جو شخص اس کا دعوے دار ہو کیا اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے اس سے کوئی ثبوت طلب نہیں کیا جائے گا یہ کیسے ممکن ہے نور کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے اور سمجھتے ہوں اور پھر ان کو آزمایا نہ جائے ان سے ثبوت اور دلیل طلب نہ کی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایمان کا دعوے دار ہو اور اس سے اس کے دعوے کی دلیل نہ مانگی جائے آئیے ذرا اللہ مومنوں سے ایمانداروں سے کس طرح دلائل طلب کرتے ہیں کس طرح ان کی آزمائش کرتے ہیں کس طرح انہیں امتحان میں ڈالتے ہیں کس طرح انہیں ابتلاح سے گزارتے ہیں صحابۂ کرم رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اسلام کی خاطر ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا انہیں یہ کتاب ہوا ہے ہم حسب تم ان تد کل تم ابھی سمجھ بیٹھے ہو کہ بس جنت کے دروازے کھل گئے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں ابھی تو تمہارے سامنے اس قسم کی آزمائشیں وہ تکلیفیں وہ امتحانات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے مسلمانوں کو بھگتنا پڑے جن سے انہیں گزرنا پڑے وہ اور ان کے قدم ڈگ مدا گئے انہیں ہلا دیا گیا پیرمبر کی زبان سے ان کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے مدا نسر اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ تو ہماری مدد کب فرمائے گا اندازہ کیجئے پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکل رہے ہوں گے تو کس قدر سخت امتحان ہو رہا ہوگا کتنی بڑی ابتلا اور آزمائش سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اللہ نے مومنوں کو ضرور آزمانا ہے ان کا ضرور امتحان لینا ہے پرانے مجید میں بات چیزیں خود بیان فرما دی ہیں کہ ہم تمہیں اس طرح آزمائیں گے ہم تمہیں اس طرح پرکھیں گے ہم تمہیں اس طرح اطلاع میں ڈالیں گے چنانچہ ایک ہی مقام پر پانچ باتیں بیان فرما دی امتحان کے لیے آزمائش کے لیے والا نبل مِّنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے ایمان کے دعوے کا ثبوت ضرور طلب کریں گے کس طرح بے شعی کے منل خوف مسلط کر کے دشمن کا خوف اس قدر مسلط کر دیں گے پھر دیکھیں گے تم قائم رہتے ہو اپنے ایمان پر یا چھوڑ بھاگتے ہو اپنے ایمان کو اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوتے ہو یا تمہارا دعوی غلط ثابت ہوتا ہے دشمن کا خوف مسلط کرے گے سب سے بڑا خوف تو جان کا خوف ہی ہو سکتا ہے نا زندگی کے خاتمے کا خوف ہی ہو سکتا ہے اس سے بڑی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی جان سے بڑھ کر لیکن یقین جانئے جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے ایمان دل میں آ جاتا ہے تو زندگی بھی ہیج ہو جاتی ہے قرآن ہی سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ایماندار شخص کی نظر میں زندگی ہیچ ہوئی آئیے سورہ تا پڑھ کے دیکھیے وہ جادوگر جو موسا علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلوائے گئے تھے نے اپنی ساری سلطنت کے جادوگر اکٹھے کر لیے کہ یہ موسا نے کیا مصیبت جال رکھی ہے اس کا ذرا مقابلہ کرو اسے نیچا دکھاؤ تاکہ یہ اس قابل نہ رہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کر سکے نعوذ باللہ جگہ مقرر ہو گئی وقت کا تعین ہو گیا اعلان کر دیے گئے کہ فلاں میدان میں فلاں دن موسا اور پوری سلطنت فرعون کے جادوگروں میں مقابلہ ہوگا لوگ آ گئے مقابلہ ہوا جادوگر اپنے جادو کے زور پہ لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈالتے رہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنے ہاتھوں سے بٹی ہوئی رسیاں کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو انہوں نے میدان میں پھینکے تھے وہ لوگوں کو سچ مچ جیتے جاگتے چلتے پھرتے سانپ نظر آنے لگے یہ بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ال کے آساک موسا اب تم ذرا اپنی وہ لاٹھی اپنا وہ اث پھینک دو ہمارا نام لے کر جو ہی موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اپنا اصاں پھینکا وہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے یہ ایک بہت بڑا اشدہ بن گیا لوگوں نے اسے بھی پھنکارتے ہوئے گھومتے پھرتے اور سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلتے ہوئے دیکھا سارا میدان صاف ہو گیا جادوگر اپنا پورا زور لگا چکے ہیں اس پر اپنا وار کرنے کے लिए لیکن وہ تو ایک حقیقت تھی اس پر کس کا وار چل سکتا تھا وہ تو اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا تھا جب سمجھ گئے ایمان لا ہے ایمان جنہوں نے آ گیا تو پھر نے کہا اچھا اب مجھے اس حقیقت کا پتا چلا ہے موسا تمہارا استاد ہے تم اس کے شاگرد ہو یہ مجھے لوٹنے کا ایک بہانہ بنایا تھا تم نے یاد رکھو تمہارا ایک ایک بازو اور مخالف سمت سے پاؤں کٹوا دیا جائے گا پھر تمہیں لٹکا دیا جائے گا جب اس قسم کی دھمکیاں شروع ہوئی تو ذرا ایمانداروں کا ایمان دل میں اتر جانے والے لوگوں کا جواب سنگے قرآن شاہد اور دوا ہے کہ انہوں نے کہا تک میں انت پاس تیرا جو جی چاہے تو کر لے کوئی خوف باقی رہا کسی کا تقز میں انت پاس ماں تک زی حاض ہل تم کیا بگاڑ سکتے ہو ہمارا کیا کر سکتے ہو ہمیں ان نما تقزی حاضیات دنیا زیادہ سے زیادہ یہی کر لو گے نا کہ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر دو گے آخرت تو بچ جائے گی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف اور ڈر مسلط کر کے اگر ایمان دل میں ہو تو ڈر ڈر نہیں رہتا خوف خوف نہیں زندگی ہیج ہو گئی ہے حقیر شہ بن ہے ایمان کے مقابلے میں نما تقزی حاضل حیات دنیا زیادہ سے زیادہ یہی کر لو گے نا کہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر دو گے ہمیں مروا ڈالو گے اس سے زیادہ اور ہمارا کیا بگاڑ لو ذرا اندازہ کیجئے جواب انا آمنا بے رخ دے یو فیر ہی اس لیے لائے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے پہلے کر گزرے ہیں غلط کام اللہ وہ ہمیں معاف کر ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اس کے مقابلے میں کوئی شہ بھی ایسی نہیں جسے تولا جا سکے جسے ماپا جا سکے بلال حبشی پہ در اور مسلط ایسا در اور خوف مسلط کیا گیا حدیث موجود ہے ڈرتے ہوئے کوئلے ہیں بلال حبشی کو ان کوئلوں پہ چت لٹا دیا جاتا ہے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ بلال کے لیے ہلنا ممکن نہیں چربی پگل پگل کے خون رس رے اور محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں صلی اللہ علیہ جواب آتا ہے تو شریک ہے میں اسے چھوڑ کے جاؤں گا کہاں اسے چھوڑ دیا تو میرے پلے رہ کیا جائے گا تو آزما ہم جگر آزماتے ہیں یہ جواب ہوتا ہے مومنوں کا ایمانداروں کا ولب لوگ نمبئی ام منل ہم تمہیں ڈر اور خوف سے آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو کیا کہتے ہو وے بھوک اور پیاس دے کے آزمائیں گے کہیں تم اپنے رب پہ بدگمان تو نہیں ہو جاتے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں تو سوچنے نہیں لگ جاتے شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہے اس گاط میں لگا ہوا ہے کہ کوئی موقع ایسا ملے تو میں مومن کو مسلمان کو اپنے رب پہ بدزن کروں یہ اپنے رب پہ بدگمان ہو جائے کہ کہاں ہے تیرا رب جو تجھے کھانے کے لیے نہیں دے سکتا جو تجھے پینے کے لیے نہیں دے سکتا اس پہ ایمان رکھتے ہو لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ پیاس یہ بھوک کچھ بھی معلوم نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جنگ خندق کی تیاری کی جا رہی ہے کھندک کھودی جا رہی ہے آبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت پتھر ہے ایک چٹان ایسی آ گئی ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی فرمایا چلو مجھے بتاؤ کہاں ہے خود تشریف لے گئے بتایا گیا کہ یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا یہ چٹان بڑی سخت ہے کدار لے کے خود اس پر آپ نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا اسے توڑا ٹوٹ گیا وہ پتھر فرمایا یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا لو ٹوٹ گیا صحابہ نے اپنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وجہ یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا ہمت کا بائی. یہ دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے ہیں آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہوئے فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے محمد کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ کیا ایمان چھوڑ دیا تھا سیاح نے ان المؤمنین میں عائشہ سیدھی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کئی موقع ایسے آئے دو دو مہینے ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی دو دو مہینے ہمارے یہاں تو خدا نخواست تھا خدا نخواست تھا دو وقت آگ جلانے کے لیے کچھ نہ ہو آگ نہ جلے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزر دو دو مہینے گزر جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی ہماری ایک ماں کے پاس جاتے ہیں اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ہل اندک ام میں لائیے جی کھانے کے لیے کچھ ہے پینے کے لیے کوئی چیز ہے جواب ملتا ہے لئی شاہ دنا شی ام منت می رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو کھانے پینے کی کوئی بھی چیز گھر میں نہیں دوسرا گھر تیسرا گھر سارے گھروں میں چکر لگا کے یہی جواب ملتا ہے لئی شاہ دنا شعی ام منت میا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کو کچھ بھی آج گھر میں نہیں ہے آپ فرماتے ہیں انی سا اليوم چلیے پھر آج محمد روزہ ہی رکھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آزمائشیں ہیں ابتلا ہے امتحان ہم تو اس پیغمبر کی امت ہیں صلی اللہ کا انی سا اليوم چلیے پھر روزہ ہی رکھ لیتے ہیں اللہ کا گلا نہیں اللہ کا شکوہ نہیں اللہ کی شکایت نہیں اللہ سے بدزنی اور بدگمانی نہیں کریب آنے کی آپ کے تربیت یافتہ آپ کے فیض یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا حال یہ ہے ان کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک صحابی تو آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے جلدی سے مسجد سے رخصت ہو جاتا ہے باقی ساتھی بیٹھتے ہیں ضروری کلمہ کلام پڑھتے ہیں لیکن اسے دیکھا نوٹ فروایا کہ وہ جلدی سے مسجد سے چلا جاتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ آخر پوچھ لیا کہ بھائی ایسی کون سی جلدی اور اجرت ہوتی ہے کہ تم مسجد سے بہت جلد نکل جاتے ہو ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں تم جا چکے ہوتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ہم دونوں میرے بیوی کے پاس کپڑا ایک ہے میں پہن کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہوں تو میری بیوی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ میں کب واپس لوٹوں کب اسے کپڑا دوں پھر پہن کر وہ نماز پڑھے میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. اچھا ادھر معقول تھا گھر پہنچتا ہے بیوی کو اندازہ تھا کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کپڑا واپس آپ لاتے ہیں تو میں نماز پڑھتی ہوں آج آپ نے دیر کر دی کہیں بیٹھ گئے تھے کیا ہوا تو بتانے لگا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک لیا تھا اور میرے جلدی مسجد سے نکل جانے کی وجہ کچھ ابھی اس نے اتنی ہی بات کی ہے کہ وہ صحابیہ اس کی وہ زوجا محترمہ وہ جلدی سے کہنے لگی پھر تم نے کیا کہا جب آپ نے پوچھا تو تم نے کیا کہا تو اس نے کہا میں نے وہی بتایا جو حقیقت تھی جب یہ بات بیوی کو معلوم ہوئی کہ بتا دیا ہے تو اس کے الفاظ سننے کے قابل کہنے لگی اچھا تو اس کا مطلب ہے آج تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی یعنی انہیں تو یہ بھی کہا رہا نہیں تھا کہ اپنے رب کی کوئی شکایت کسی کے سامنے کرے کسی کے سامنے نہیں رب کے نمائندے کے سامنے پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے کہنے لگی آج پھر تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول کے سامنے کر دی اللہ وب لو ون نکم من شعی امن الخوف ہے پیاس ہے افلاس ہے آزمایا جا رہا ہے لیکن وہ کیسی کیسی مثالیں کائن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مِنَ الواڈ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے مالوں کو برباد کر کے آزمائیں گے نقصان پہنچا کے آزمائیں گے کہ کیا سوچتے ہو کیا کہتے ہو کیا کرتے ہو کیا مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ نہیں دیا تھا اسلام کی خاطر ایمان کی خاطر کوئی مال ساتھ لے کے آئے و ان کی تو ایسی نشانیں بھی ملتی ہیں کہ جسم سے سارے کپڑے بھی اتروا لیے گئے اور کہا گیا جاؤ اسی حالت میں محمد کے پاس پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے کپڑے بھی اتروا لیے گا مال آڑے آیا ایمان کے راستے میں نہیں مال چھوڑ دیا ہے سارے کا سارا جاتا ہوا نظر آیا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ ایمان بچا لیا ہے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایمان اس مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے آئیے قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تیسرے پارے کی آخری آیت ہے گھر بیٹھ کے کبھی پڑھیے گا تیسرا پارا سورا عال عمران اور تیسرے پارے کی آخری آیت اللہ فرماتے ہیں ان الدی نفا و ماتواد مل ال قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ایمان قبول نہیں کیا ایمان نہیں لائے اور اسی انکار پر مر گئے موت آ گئی ایمان سے خالی چلے گئے دنیا سے بفرض محال اگر ان میں سے کسی کے پاس اتنا سونا ہو کتنا سونا مل الارض ارزند جتنے سونے سے پوری زمین بھر جائے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین بھر جائے کتنا سونا ہوگا جس سے زمین بھر جائے کوئی اندازہ ہو سکتا ہے یقیناً نہیں ہمیں تو یہ پتا نہیں زمین شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں پہ ہوتی ہے تو وہ سونا کیسے ہم توڑ سکتے ہیں ماپ سکتے ہیں جو اسے بھرنے کے لیے درکار ہو اتنا سونے لے کے آ جائے مل ال جس سے پوری زمین بھر جائے اور آ کے کہے اللہ یہ سونا لے لیجئے اور مجھے کافروں کی جماعت سے نکال دیجئے مومنوں میں شامل فرما دیجئے فرمایا پلئی یوک بالا ہو ہم اس کی بات بھی نہیں سنیں گے اندازہ کیجئے ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے مقابل لائی جا سکے ایمان سب سے قیمتی چیز ہے یہ ایک مثال بھی ہے ورنہ اس دن سونا کس کے پاس ہوگا پر ننگے ہوں گے انسان جسم پہ لباس اور کپڑا بھی نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اڑیاں اور ننگا بڑا بڑھنا اسی طرح سے تمہیں واپس اپنے پاس بلائیں گے کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا لباس نہیں ہوگا جب یہ آیت اتری سورہ ای انبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی کما خلق وعدا ابلونا انا کنا فا تو ام المؤمنین آئشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جن میں مرد ضم سب ہوں گے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے اور سارے پڑھ میں ہوں گے یہ کیسے ہو سکتے کیا فرمایا معنی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا آئشہ رضی اللہ کا آلان تم کیا سوچ رہی ہو کیا سمجھ رہی ہو کہ اس دن کسی کو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور ضرورت ہوگی اس دن تو اپنی مصیبتیں یہی پڑی ہوگی کہ کسی کا خیال تک دل میں نہیں آ گا کسی کی طرف دیکھنا تھرا ادر کیا جسم پہ لباس تک نہیں ہوگا اتنا سونا کوئی کہاں سے لائے گا کوئی کلین اس دن نہیں چل رہی ہوگی آج تو ڈالر کا غلغلہ ہے نا کہ دنیا کے جسموں میں لے جائیں ڈالر کیش ہو جاتا ہے یہ چل سکتا ہے قومت کے دن کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے امال کے جسم پہ لباس نہیں اب یوم القیام ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے جنت کا لباس دے بے تن کرایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ السلام ان کی اس قربانی کے کہ جب چکھا میں پھینکنے لگے نمرود کے کارندے تو اس نے کہا گیا ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم کا لباس بھی اتار دو کپڑے اتار دو تاکہ گرتے ہی جل جائے چلنے میں ڈر نہ لگے لباس پہنا ہوگا تو پہلے لباس جلے گا پھر جسم جلے گا کپڑے اتار دو تاکہ گرتے ہی جل جائے لباس بھی اتروا لیا گیا اور چلانا یا نہ چلانا آگ میں یہ خاصیت پیدا کرنا اور اسے ختم کرنا یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے ابراہیم کو آگ آب میں پھینکا جا رہا ہے آگ کو خطاب ہو رہا ہے کون یا نار کونی بردن ہم نے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا جلانے کی خاصیت اپنی ختم کر دے کونی بردن ٹھنڈی ہو جا اور دیکھ میرے خلیل کے جسم پر تو لباس بھی نہیں ہے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ وہ سردی سے ٹھڑ جائے کونی بردن و سلامت سلامتی والی بچہ جب ایمان پلے ہوتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچتی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ہم تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے ونسوں سے پھر تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے کبھی کسی بزرگ کو فوت کر کے کبھی کسی جوان کو موت دے کر کبھی کسی چھوٹے موٹے نن مننے بچے کی موت وارد کر کے تمہاری آزمائش کریں گے بچے کی موت کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی چھوٹے سے بچے کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے فرشتے اللہ کی باردہ میں ایک طریقے کار کے مطابق اس روح کو پیش کرتے ہیں تو اللہ اس وقت ایک سوال کرتے ہیں ان سے اللہ فرماتے ہیں یہاں کا ماں تالا ابھی ہی نہ کتا سمرتف کو آ دے ہی فرشتوں جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا اولاد کو کیا کہا ہے بچے کو کیا کہا ہے دل کا پھل ماں کال اب بھی نہ تم سم رہتا پڑا جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا میں کہا تھا تو بندے نے کیا کہا اب اگر بندے کو اللہ پر یقین ہے اس کا اللہ پر ایمان ہے تو اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکل سکتا اس نے یہی کہا ہوگا انا لاجیو نمونہ موجود ہے ہمارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر اپنے دل کے پل ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بازوؤں پہ اٹھایا ہوا ہے بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے بچے کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے آپ ابراہیم کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں یا ابراہیم انا بکراک لمحزونون اے بیچے ابراہیم تیری جدائی کا صدمہ تو بہت بڑا ہے رم تو شدید ہے وہ رام کے لا نقول کما ہمارا نا رب نا انا لا ہراج <رَاجِعُودَ> لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسا کلبہ نہیں نکلے گا جو ہمارے رب کو نا منظور ہو نہ پسند ہو ہم یہی کہیں گے بیٹا جہاں تم پہنچ چکے ہو ہم بھی اپنی باری سے وہاں پہنچنے والے ہیں ہم بھی وہیں آ رہے ہیں یہ تو بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا پھر اپنے رب کی طرف وہ آتب ہو کر فرمایا لو ما آتا ہوں ما آتا او اللہ یہ ساری تیری امانتیں ہیں جن میں سے ایک امانت یہ بیٹا بھی تھا امانتیں تیری ہیں جب تک تو چاہے اپنی امانت ہمارے پاس رکھے جب چاہے واپس لے لے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو نے اپنی امانت واپس لے لے آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں زبان یہ جی الفاظ ادا کر رہی ہے آپا دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہ وآلہ. عرض کرتے ہیں کی وطن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں اور ہمیں رونے سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں. آپ تو رو رہے ہیں خود فرمانا یہ رونا اللہ کی رحمت کو رونا ہے جسے صدمے پہ رونے آئے اور اپنی زبان کو قابو کرنے میں آئے اس کے دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے آنکھیں رو رہی ہوں زبان اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں اللہ پہ راضی ہوں تو پوچھا جاتا ہے ما قال آگ دی نہ کتا تم ہی جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا تو بندے نے کیا کہا تھا تو پھر فرشتے کہتے ہیں حامدہ کا یا رب اللہ اس نے تو تیری تعریف ہی کی تیری حمد و سنا ہی بیان کی فرمایا اچھا میری تعریف کی اس موقع پر بھی جی ہاں ابلو بےتل سل جنت پھر جلدی کرو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو محل بنا جاؤ جلدی سے میرے بندے کا وہ سمو ہو اور اس کے بعد نیم پلیٹ کیا لگا دو بریت تو ہند لکھ کے لٹکا باہر ایک پلیٹ کہ یہ اس بندے کا محل ہے جس نے انتہائی صدمے میں بھی اپنے رب کی تعریف ہی کی ہے اس کے فیصلے کو قبول ہی کیا ہے ول اللہ فرماتے ہم تمہاری جانوں میں کمی ڈال کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا امتحان اور جو روتا ہے وہ کرتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے جزا فضا کرتا ہے کیا وہ جانے والا واپس آ جاتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے نہ تو وہ واپس لوٹتا ہے اور یہ اپنے پہلے اعمال بھی ضائع کر بیٹھتا ہے پہلی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی وقت امارات پانچویں چیز اس مقام پر بیان فرمائی کہ ہم تمہارے پھل لہلہاتی ہوئی کھیتوں لگے پھے بارات اچانک ان پر کوئی ایسی عادت بھیج کر بھی تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم اس وقت کیا کہتے ہو کیا سوچتے ہو کیا گمان رکھتے ہیں کیا اس شخص کا قصہ حدیث میں آپ نے نہیں پڑھا جو سنے کہ آپ کچھ لوگ جا رہے ہیں آسمان سے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا گزر رہا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کے فلاؤں بندے کے باغ پہ پہنچو اور اسے سیراب کر کے واپس آؤ بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے جب بندہ اللہ کے لیے چھک جاتا ہے تو اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے کبھی تو بادل کے ٹکڑے کو بھیج کے ساری زمین خشک ہے ارد گرد سب خشک پڑی ہے اس بندے کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے بادل بھیجا جا رہا ہے اور کبھی وہ لگا اس کو برباد کر کے اللہ آزما رہا ہے کہ اب تو کیا سوچتا ہے اور میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے اور یاد رکھیے ایک حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں آنا ان دا زن اب میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھے سمجھ لیتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں تو آئیے آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے رب پر کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے کبھی بھی بد نہیں ہوں اللہ اگر ہم اپنے رب پہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے بدزم نہیں ہوں گے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوکی کرے گا بہتر سلوکی کرے گا اللہ بے وفا نہیں جو لوگ آزمائش میں پوری اترتے ہیں اپنے حبیب کو حکم دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم وبشری صابرین میرے ان صبر اور شکر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں بشارت کر دیجیے ان پر میری مہربانیوں میری رحمتیں میرے انعام دنیا میں بھی ہوتے رہیں گے آخرت میں بھی ہوں گے اللہ ہمیں بھی اپنے صبر اور شکر کرنے والے بندوں میں شمار فرما فرماس فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں یہ خیال انہوں نے ذہن میں پیدا کر لیا ہے اَن کہ اَن ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود انہیں آزمایا نہیں جائے گا انہیں پرکھا نہیں جائے گا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا یہ ممکن نہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ہم اسے ضرور آزمائیں گے اس کا امتحان لیں گے اس کو ابتدا میں سے گزاریں گے اور سب ہی پھر اسے صبر کی بھی توفیق دے دیں گے اللہ ہمیں اگر کسی امتحان سے گزرنا ہے تو صبر کی توفیق بھی خود ادا کر دینا ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنا کے دنیا سے لے جانا و آخر ادا و ناحمد الحمد للہ الحمد علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي الله له ومن يذلله فلا هادي الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله ونشهد رم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ماری على محمد وعلى والا محمد مدن کمابا تالا براہیم وعلى علی براہیم ان کا حمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صبر ان ددما دل کہ صبر جس پر اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے وہ ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے ہی کیا جائے یہ نہیں کہ صدمہ پہنچا نقصان ہوا کوئی تکلیف آئی اس پر دل کھول کے رو لیا واویلا کر لیا چیخو پکار کر لی جب تک ہار گیا تو کہا اچھا جی پھر شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے یہ صبر صبر نہیں کہبرو ان دت صدمہ دل او را پہنچتے ہی اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینے کا نام صبر اور سادرین کے لیے اللہ نے قرآن مجید نے جگہ جگہ ان آماد کا ذکر فرمایا ہے چراچے سورہ فرق نے فرمایا کا یوج زما سو یو لکیتم و سلام صبر کرنے والے بندوں کو ہم جنت میں ڈالا کھانے دیں گے ملٹی سٹوری بلڈنگز ان کے لیے ہم نے بنا رکھی کئی منزلہ عمارات وسلام اور ان کا استقبال بھی بشارت سے مبارک سے خوشخبری سے ہوگا کہ اللہ کے بندو تم نے اپنی دنیا کی مختصر اور عارضی زندگی صبر و استقامت سے گزار لی اب تم ایک ایسے مقام پہ آگئے ہو ایک ایسی جگہ میں آ گئے ہو جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کوئی صدمہ نہیں آئے گا کوئی کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں پہنچے گا بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اللہ کے بندے یہ الفاظ دہرائیں گے یہ الفاظ ایک دوسرے کو دہراتے ہوئے ملیں گے کہ آج اللہ نے ہمارے سارے غم و ہم دور کر دیے الحمد للہ ازہب <اللذی اذہب> الحزن اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمارے سارے غم دور کر دیے کوئی غم باقی نہیں رہا اللہ خود فرمائیں گے میرے بندوں کوئی اور خواہش کوئی اور تمہاری آرزو کوئی اور تمہاری تمنا ہو تو بتاؤ بندے کہیں گے اللہ اب تو کوئی کسر باقی نہیں رہی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمارے رب تو نے تو اللہ فرمائیں گے ان ساری نعمتوں سے بڑی ایک نعمت ابھی باقی ہے جو میں تمہیں اب دے رہا ہوں اللہ اکبر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان نعمتوں سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اللہ فرمائیں گے اکبر ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت تمہیں اب دی جا رہی ہے کہ میں آئندہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا تمہیں یہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا تو سارے غم اللہ دور کر دیں گے گزرتے کہ ہم صبر و استقامت سے اس کے پاس پہنچ جائے اللہ ہمیں تو بیماروں کے لیے دعا کی درخواستیں ہیں کہ اللہ جنی مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے بیماری صبر کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے لابس ان شاء اللہ اپنی اس بیماری کو نہ خیال کرنا اس پہ کوئی ایسی بات زبان پہ نہ لا لو اللہ اس بیماری کی بدولت اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا تو مسلمان کی خوشی تو ہے ہی اس میں کہ گنا معاف ہو جائیں اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق دے اپنے گناہوں کی معافی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع اور وسائل ہمیں ڈھونڈنے کی توفیقرمائے اندل وال